الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا أشرف الأنبياء والمؤسلين وعلى آله وأصحابه المحكين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد رحیم وغفات محترم سامعین دینی بھائیو دوستو کی الانفال النفال کی صورت العصر عمران کی اقائد تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العنمین نے مومنوں کو دو چیزوں سے آگاہ کیا سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کر لو وہ سارے او ارام فرتم رب و جنت ان ارد و اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو لاپرواہی کوتاہی سستی نہیں کرو اس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور دساتوں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے پہلا پیغام یہ ہے حکم یہ ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کو چاہیے اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے جنت کے مستحق بن جائیں جنت حاصل کرنے کی کوشش کر لیں اور ایک وقت گزرے اور یہ چانس ایسا ہے کہ اگر یہ ختم ہوگا دوستو تو دوبارہ انسان کو جنت حاصل کرنے کی تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا سے لیے انسان افسوس کرے گا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کریں اور جنت حاصل کرنے کے ہمارے اندر فکر ہو نمبر دو وہ دتلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے وہ للمتقین مستقین کے لیے گناہوں برائیوں سے بچنے والے اہل تقوی جو ہیں یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہی تقوی ہمارے اندر کیسے آ جائے ہم متقین کیسے بنیں اللہ رب العالمین نے جو مختلف ذرائع اور اسباب بنائے ہیں ان میں سب سے بڑا سبب اللہ نے سیام رمضان یا علین کتبار کم سینا تما کار لدین امتب لال لکم تب تک ایمان والوں تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے رمضان کا تاکہ اس روزے کے برکت سے تم متقی بن جاؤ تقوا تمہارے اندر آ جائے اور کو او عیدت مستقین میں جو جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں تم شامل ہو جاؤ دوستو یہ ماہ رمضان یہ عام دنوں کا روزہ جو ہے بہترین عبادت ہے عبادت کی حفاظت کرنی ضروری ہے ہم میں سے بہت سارے ساتھی الحمد اول وقت آئیں ہوں گے آنے کے بعد قرآن تو نہیں ملتا ابھی مسجد میں لیکن موبائل کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ہوں گے اور خطبہ شروع ہونے تک قرآن کی تلاوت کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کوئی تصویر ایک نیک عمل میں انسان مشغول ہے کہ دنیا کی ساری برائیوں سے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اگر کوئی اس سے بات کرے تو اس کو گسا آتا ہے میں نیک عمل میں ہوں اور تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو دوستو یہ ماہ رمضان کا روزہ یا عام دنوں میں جو روزہ رکھتے ہیں ارکان خمسا کا, اے, اے, کا یہ رمضان کا روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے ہم شہر کرتے ہیں اور ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے کہ افطار تک ہے. اللہ نے ہمیں بات چیت کرنے چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے لیکن مکمل ہمارا وقت عبادت میں ہوتا ہے آپ سوچیں ایک لمبی اتنی بڑی عبادت شہر سے لے کر کے گروب آس پاس تک ہم نیک عمل میں ہیں عبادت میں ہیں انسان حضر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے احرام کے بعد ہی سے عبادت شروع ہوتی ہے اپنے آپ ہر من کر برائی اور افضد چیزوں سے بچاتا ہے لیکن رمضان ایک ایسی عبادت ہے انسان ضائع کر دیتا ہے شہر کے بعد سے دن بھر پورا جھوٹ جھوٹ سر قیمت چنگلی شکوا شکایت ہر قسم کے مرکرات پڑتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور اب یہاں کے رسول کے فرمان کے مطابق کم شاہجو کتنے روزے دار ایسے روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے نام ہے ہمارے بھوکھا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی چیز لکھا ہی نہیں جاتا اسی لیے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ہما بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے رمضان کا مہینہ آیا کہ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں ہرا سن جب تم روزہ رکھو فلیہ تم سم کا والنوں کا آآ آآ کا و کا ولسان کا اے اللہ کے بندو جب روزہ تم رکھتے ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو چاہیے کہ اپنے کان کا بھی روزہ رکھو اپنے دل و دماغ کا روزہ رکھو اپنے ہاتھ کا روزہ رکھو اپنے کان کا روزہ رکھو اور اپنی زبان کا روزہ رکھو اور بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے ودا ان کا اور روزہ رکھ لیے ہو تو روزے کی حالت میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ اور آگے بھرواتے ہیں وقت کا سامان روزہ والا دن اور غیر روزے والے دن دونوں کو برابر نہ سمجھو ادا کا یوم و سوکا ہر یقالی کا ویکار سکے نہ جب روزے کی حالت میں ہو تو وقار ہو سنجیدگی ہو ہر ہر اعتبار سے تمہارا تمہارے اندر شرافت کا بکتی ہو کہ واقعی تم کوئی نیک کام کر رہے ہو دوستو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے روزے کو کامیاب بنانے کے لیے شا زب... ہاتھ... کیس کا روزانہ رکھتے ہیں کا زبان کا دلو دماغ کا ہر اعتماد سے اپنے پورے جسم کو گناہ اور برائیوں سے بچائیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے اور یہی ساری چیزیں ہی جس کو جس کا رب العالمی نے ایک جملے میں اعلان کیا یادین کتھی بال رکم تما کتھی بال لدین امین کب رکم لال رقم تصوام والوں تم پر روزہ اللہ نے پرت کرا دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تکوا آ جائے تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں اقول کو و الله بالله من كل ذنب واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد محترما اا آپ نے یہ پہلی چیز جو سمجھی کہ انسان روزے دار ہے روزہ ہے تو روزہ عبادت ہے اس کی عبادت کرنا ہے حفاظت کرنا ہر قسم کے مرتراد اور برائیوں سے اسی طرح سے دوسری چیز یہ ماہ رمضان کا روزان ہمیں ہر قسم کے اخلاق ہنسنا کی دعوت دیتا ہے اسلام میں اخلاق کا بڑا اونچا و مرتبہ ہے ماہ رمضان کا روزہ ہمارے لیے اخلاق کی تعلیم لے کر کے ہے جس میں ہماری آنکھ ہمارے اخلاق ہوتی ہے بد سے ہمیں بچنے کی تاکید دیتا ہے ادا کا نئے رکم جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو خبردار کوئی برائی نہ کرے ولاف چیخنا چلنا نہ بند کر دے ولا یا رفض کوئی برائی نہ کرے اور یہاں تک تو تو جلا کسی سے جھگڑے لڑائی اور بحث مباحثہ نہ کرے ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں بچا ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ادا کا نیا روزے دار تمہیں روزہ اخلاق سکھلاتا ہے اپنے زبان اپنے اخلاق اپنے کردار لوگوں کے ساتھ معاملات ہر چیز میں تمہیں خیال رکھنا پڑے گا کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے تمہارے روزے کو نقصان پہنچے اللہ رب العالمین نے اللہ کوان کیا اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ باقاعدہ ان تمام اور اس کے آداب کے ہاتھ رکھا تو اللہ رسول نے فرمایا حدیث قدسی ہے کلو عمل ابن ہر عمل بندے کے لیے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا جو ثواب اللہ فرماتے ہیں فرشتے نہیں دے کے میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا اللہ رب العالمین نے بڑی طبیلت روزے کے رکھی ہے نمبر تھری میرے بھائیوں ماہ رمضان میں تیسری تھی جس کا ہمیں بڑا خیال خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسان اپنے اپنے ہاتھ کو بڑا خشادہ کر دیتا ہے طرح طرح کی فضول خرچیاں اسراف کی جاتا ہے اس اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے ہم ماہ رمضان کے اندر کھانے میں پہننے میں عید کی خوشیاں منانے میں ہر اعتبار میں اعتدال کی راہ اختیار کریں ہم نہ تو کنجوسی اور بکریلی کریں اور نہ تو اسراف اور فضول خرچی کریں رب العالمیشا سمجھ شربولا شرف المشرف اے لوگ کھاؤ پیو چیزیں استعمال کرو لیکن اشتراف نہیں کرنا کیوں فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہم عید کی خوشیاں منانے اولاد کے کپڑے بنانے عید کی تیاری کرنے اور کھانے پینے آپ حالات میں افطار سے لے کر کے شہر تک اور پہلے رمضان سے لے کر کے عید گاہ تک ہمیں جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں ہم اسراف سے بچیں فضول گرچی سے بچیں اور اپنے آپ کو اعتدال کی راہ پر رکھیں اتنا ہی کھانا پکائیں اتنا ہی کپڑا پہنیں اتنے ہی خرچ کریں جس میں اسراف سے ہم بچ جائیں بولو اشربھو رب احب المشرف اسی طرح سے یاد رکھو ماہ رمضان کے اندر یہ عام دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کے جس کے حلال جو آپ کو دیا ہے اگر ایک روپیہ بھی آپ نے نہ غلط جگہوں میں خرچ کی کیا تو یہ بہت بڑا منکر اور حرام کام ہے اللہ رب العظمین نے فرمایا تبزیر ہاں قانو اخوان شیاتین وقان شیخوان کپورا خبردار تم تبزیر نہ کرو اپنے کے فران کو نہ اور غلط جگہوں میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو کیوں یہ تبزیر ہے اور تبزیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, کی دو سے بچائے. ہمیں جو بیمار ہوتا پریشان کی پریشانی کو دور کر دے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ دو شیخ سلطان شیخ خلیفہ اور ان کے عوام و انصار بھی اللہ تعالیٰ سب کو تمام سے محفوظ رکھے ارادہ عالمین ان حضرات کے ہر آ، آ، آ، آ، سے اچھے اور بہترین کام لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم سلطان اللہ اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں اور ان تمام حضرات کو ہر بلا ہرافت ہر مصیبت سے محفوظ رکھے الحاظ عالمین اس سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا قوم کی بھلا امت اور قوم کا خیر ہو اور ہر ایسے کام سے امتحان کو روک لے جس میں آپ کا غضب آپ کا کہ آپ کی ناراضگی ہے اور قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہے الہا دالمین اس ملک کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کو ابوامان کا گہمانہ بنا دے اور جہاں بھی مسلمان اکلیت میں اللہ ان کی فتح حفاظت یہ جو بھلا اور یہ پریشانیوں سے اٹھا لے اہٰن اس میں جو انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کو مصرد. ان کی مقصد سنما اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ رب اللہ ان کی قبر کو جنتی کے بنا دی اور جو افراد بی باری میں مبتلا ہیں اللہ شفاط کلیہ فرما اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالی ان کو آئندہ بھی عباد اللہ رحمكم اللہ شاہ وی یہ جو تعلی اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے